قبول ہے یا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو عذر بھی وہ بیان کرتے تھے جو جھوٹے بہانا لے کے آتے تھے آپ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اس کے پر یہ اپنی جگہ پر ایک دوسری حکمت ہے لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ الٹا یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جی انہیں تو کچھ سمجھ ہے ہی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں دیکھو کس طرح ہم نے ان کو دھوکہ دے لیا وہ حضر درے کان ہے ان کے ساتھ جو ہے اور فکر کی صلاحیت موجود نہیں ہے سورہ آزاد میں آیا ہے اندین یوزول اللہ و رسول ہوں لان ہوں اللہ کی دنیا والا یعنی یہ رسول کو ایزا پہنچانا در حقیقت اللہ کو ایزا پہنچانا ہے یقیناً وہ لوگ جو عیزہ پہنچا رہے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن جو ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ان پر لانت فرمایا اور اس سلسلے کی جو آخری بات ہے وہ سورج منافق انہیں میں آ جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ عبد اللہ ابدی کا قول ہے کہ اب اگر ہم مدینے پہنچ گئے نہ یہ رجانہ المدینت نہ یو خلجنگ ازل اگر اب ہم مدینے پہنچ گئے, گئے، غزب مستلف سے پر وہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم میں سے جو بہت عزت والا ہے جو اب یہ لفظ بھی بڑا سخت ہے میں زلیل کا لفظ بول رہا ہوں عربی زبان میں زلیل کمزور کو کہتے ہیں صرف یہ اردو زبان میں زلیل کا سن سب نے میں نہ رکھیے جو سب سے کمزور ہے اس کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ازل اپنے لیے لفظ استعمال کیا آز اجانا عزت ولی رسول ولیمنین ولا کن المافقین لا يعلمون حالانکہ عزت کا ہمدار تو اللہ ہے اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ال ایمان ہیں لیکن ان منافقوں کو عقل نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تین سٹیجز بیان کر دی ہے نفاق کی بالکل ابتدائی سٹیج وہ ہے کہ جس میں ابھی صرف جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے گئے اس سے آگے چل کر جب محسوس ہوا کہ اعتبار ہمارا کم ہو رہا ہے تو اس اعتبار کی کمی کو کمپنسیٹ کیا جھوٹی کی قسمیں کھا کر اور جب اس پر بھی مطلب لوگوں کا تبسم دیکھا تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی اور ذریعہ تو نہیں ہے اب ان کے اندر ایک وہ ایک رد عمل شدید نفرت موس عداوت دشمنی عام مسلمانوں سے بھی اور سب سے بڑھ کر آئند جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت ان سے ایک ذاتی پرخاش اور ذاتی بند اداوت یہ وہ آخری اسٹیج ہے کہ جس کے بعد جس کو کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ اس سے پھر واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوتا اب میں قرآن مجید میں یہ جو نفاق اور منافقین کا ذکر جس تدریج سے آیا ہے میں اس کے بھی کچھ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ جو اس ارتقائی مراحل یا تنزلاتی مراحل کہیں گے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے جو مجھے شعر یاد آیا کہ ہوئے ہیں وہ جس دن سے ناراض شہری ترقی پہ ہے استراب محبت تو ایک نصاف ترقی کر رہا ہے تو اس کے ارتقائی مراحل ہے لیکن حقیقت میں تو پستی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو تنزلاتی مراحل کہہ لیجئے تو قرآن مجید میں بھی عجیب ایک ترتیب ہے اور بڑی حکیمانہ ترتیب ہے کہ ابتدا میں صرف مرض کا ذکر کیا گیا نفاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ سخت لفظ تھا اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جن لوگوں کو چھوٹ لگ گئی ہو اس بیماری کی وہ متنوع ہو جائیں وہ اپنے علاج کی جانب توجہ کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں اس کے ازالے کی اس کے مداوع کی فکر کریں لیکن رفتہ رفتہ پھر لفظ نفاق جو ہے وہ استعمال ہوا ہے تو وہ میں تدریج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چنانچہ جو مکی صورتوں میں نفظ برس آیا ہے دو مقامات پر آیا سورہ مدسر میں بڑی طویل آئے ہے سورہ مدسر کے درمیان میں کہ جہاں یہ کہا گیا تھا کہ جہنم پر انیس ہے داروغا حلے ہاتھ اس تو یہ جو عدد آیا ہے یہ بہت بڑا امتحان بن گیا اہل کتاب نے تو پہچان لیا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ عدد کہیں موجود تھا انہیں تو یقین حاصل ہوا لیکن یہ کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے اور کچھ کافر تو تھے ہی جنہوں نے مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اس پر استراب ہو گیا بنے یقول نظین فی قلو میں ہی مرد ان بل کافر اللہ بحاظہ مسئلہ اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر یہ مثال بیان کر کے اللہ اس کو کیا مراد ہے اللہ نے یہ کیا مثال بیان کی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا مدلول کیا ہے یہاں فی قلو میں ہی مرد ان, ان کے دل میں ایک روگ ہے لیکن یہاں بھی وہی نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی ایمان کی گہرائی اتنی نہیں اس کا تقابل کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جو مشرقین مکہ تھے ان کے سردار جو ہیں انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا ہے رضی اللہ تعالی کہ یہ تمہارے صاحب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا کہ اب تو بالکل ہی ان کا توازن جو ہے وہ زینی تب تبادل ختم ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ رات ایک رات میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا وہاں سے ساتویں آسمان تک پہنچا پھر واپس بھی آ گیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایک لہجے کے لیے توقف کیا حضرت ابو بکر نے ایک سوال کیا ہے رضی اللہ تعالی کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں اور وہ خوش ہو گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تصد جو ہے ابو بکر کے مزاج میں بھی پیدا ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تزلزل ان کے ایمان میں پیدا ہوا ہے لیکن جب ان کا ہاں ہاں کہیں چلو ابھی جا کر ان کے سامنے ان سے پوچھوا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو فوراً کہا ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں اور میں جب روز مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو ایک مرتبہ اگر وہ آسمان پر ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہے یہ ہے وہ یقین کی گہرائی نبوت پر یقین اس درجے شدید ہے کہ اگر کوئی خیال آیا تو صرف یہ کہ یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں یہ واقعاً حضور نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی سورح گجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور کے فرامین کے بارے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی یہ تحقیق کرنے کا تو اسے حق ہے کہ حضور نے یہ فرمایا بھی کہ نہیں اس کی روایت مضبوط ہے یا نہیں اس کی صنعت جو ہے وہ واقعاً قابل اعتماد ہے یا نہیں لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ حضور کا قول ہے تو پھر چور چراتی گنجائش نہیں پھر تو جو حضور کا فرمان ہے اسے تسلیم کرنا ہوگا چاہے عقل میں آئے چاہے نہ آئے اس سے عقل جو ہے وہ میزان نہیں ہے ایمان بالغیب جو ہے وہ تو شرط اول ہے, ہے اس راستے کی الزینہ یوں بنونا بلغیب و یقین انہ سلاط و تو یوں سمجھیے کہ یہ سورہ مدسم میں آیا اس طرح سورہ حج میں آیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مارسلام ان نبی ان ولا رسول ان اللہ اضا کمن القش شیطانوں کی امنی اتھی ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ جب وہ کوئی اپنا خیال باندھتا ہے پلاننگ کرتا ہے تو اس میں شیتان کچھ نہ کچھ گٹمٹ کروا دیتا ہے ان کی اپنی پلاننگ کے اندر کوئی ہو سکتی ہے غلطی ہو جائے اشتہادی غلطی ہو جائے لیکن وہ اشتہادی غلطی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے امتحان اور ابتدا کا ذریعہ بن جاتی ہے جن کے دنوں میں روگ ہوتا تو وہاں بھی فرمایا گیا لے یجادہ مایول کی و فتنت الزین فی قلوب ہی مرد اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کھڑے کو کھوٹے سے ممیز کر دے کہ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے وہ نمایاں ہو جائیں اور اس فتنے سے متاثر ہو جائیں یہ در حقیقت اللہ تعالی کی حکمت ہے ان دونوں آیتوں کو نوٹ کیجئے گا تو یہ در حقیقت علمی فتنہ ہے علمی امتحان ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہاد سے متعلق کوئی مغالطہ ہو گیا کوئی ذہل کے اندر وسوسہ پیدا ہو گیا یا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ آ گیا ہے علیحاط عشر اس کے بارے میں کوئی دگدگا اور کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا مکی صورتوں میں ایک مقام جو ہے وہ سورہ انکبت کا ابتدائی رکوع ہے اس پر تفصیلی گفتگو تو خیر بعد میں ہوگی لیکن اسے نوٹ کر لیجئے یہاں پر بھی کہ عملی ابتلا والا مسئلہ جو ہے اس کے ذمن میں بھی مکی صورتوں میں نفاق کا ذکر ہوا ہے الفلام حسب یوترکو یقول آمنا وحملہ یوفتنون ولاقت فتن الزین منقبل ہین فلال من فلا يعلمن اللہ الزین صدق ولال منل کا یہ تو پہلی تین آیتیں ہیں اور پھر گیارہویں آیت ہے من الله الزین آمن ولا منل یہ در حقیقت نفاق کا لفظ پورے مکی قرآن میں صرف اس جگہ آیا ہے یہ آپ نے بارہا جو میں نے ارض کیا ہے یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دو تہائی قرآن مکی قرآن ہے دو تہائی کے قریب قرآن مجید مکی صورتوں پر مشتمل ہے مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ نفاق آیا ہے اور یہاں وہ امتحان اور ابتلاع اور آزمائش کہ جب اہل ایمان کو ستایا جا رہا تھا پرسیکوشن ہو رہی تھی فیزیکل پروسیکوشن مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں اگر کچھ عظیمت کے اندر کوئی کمی کا احساس ہوا کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی کوئی ان کے طرز عمل سے احساس ہوا کہ جیسے کہ ان کی ہمت کو جواب دے رہی ہو تو اس پر گرفت کی گئی الفلام میم ہنس مننا سویت رکھو یقول آمن بحملہ یوفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ, چھوڑ دیے جائیں گے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ولکت فتن نذی من قبل اور ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی اس کوچے میں آیا جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا جو بھی ان سے پہلے تھے ہم نے سب کو آزمایا ہے جانچا ہے پرکھا ہے ابتلاح اور آزمائشوں سے گزارا ہے کس لیے فلایال اللہ الزین صدق المن القاظبین اور اللہ جان کر رہے گا واضح کر دے گا مبرحن کر دے گا کہ کون ہے جو سچے ہیں دعوی ایمان میں اور کون ہے جو جھوٹ موٹ کے مدعے یہ ایمان ہے اب یہاں پہ الزین صدق اور اللہ القاضبین کو واضح کیا ہے ذرا آگے چل کر آٹھ آئےتوں کے بعد گیارہویں آیت میں ولال من اللہ النزین آمنو ولا من المافقین اللہ تو کھول کر رکھ دے گا کون حقیقت مومن ہے اور کون منافق ہے تو یہ ہے مکی صورتوں میں ابتدا میں برس کا ذکر فی کلو میں ہی اور پھر یہ سورہ کبوت کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ منافق کا لفظ بھی واضح طور پر آ گیا ہے اور یہ عملی ابتدا ہے مصائب مشکلات ابتلا آزمائش پروسیکوشن تشدد پر اگر طبیعت میں ذرا بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو پائے ثبات میں پائے استقامت میں ذرا سی لزش بھی آئی ہو تو اس پر بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا اشدار کے رہبر تیز قدم رہا اس میں اگر کہیں یہ کیفیت جو ہے بڑھ گئی تو پھر نفاق کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب آئیے مدنی صورتوں میں مدنی صورتوں میں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مدنی صورت سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورت سورہ بقرہ میں اکثر وہ آیات جمع ہیں کہ جو ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزب بدر سے قبل تک نازل ہوئی چند آیات مستثنا ہے سورہ بقر کی آخری دو آیات جو ان کے بارے میں روایت ملتی ہے صحیح کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب میں میں عطا ہوئی تھی تحفے کے طور پر عام ان رسول و بیما ضلع الربیب الموم اور آخری آیت لائکلف اللہ اللَّهُ نَفْسًا اللہ وصحا اور پھر جو عظیم ترین جو دعا ہے پرانے مجید میں طویل ترین دعا ہے یہ تو الفاظ یہ ہیں کہ عرش تلے کے خزانے کی یہ دو موتی ہیں دو خزانے ہیں کہ جو عطا کیے گئے حضور کو شب معاج میں امت کے لیے بطور تحفہ لیکن کچھ آیتیں ایسے بھی ہیں جو بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں جیسے کہ سود کی حرمت کی آیات تھے باقی اکثر و بیشتر ہجرت کے فورن بعد سے لے کر اور غزب بدل سے متصلن قبل کر باقی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی غزب بدر سے قبل نازل ہوئی ہے گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا ہے اگرچہ ہے بہت دور چھبیسویں پارے میں جا کر ان دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزب بدر سے پہلے پہلے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس میں لفظ نفاق نہیں اب یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے وہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی درس دینا اس وقت مقصود نہیں ہے لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ پورے نفاق کی بیماری کا نقشہ اس میں موجود ہے لیکن لفظ نفاق یہاں نہیں لایا گیا لفظ نفاق منافق نہیں آیا مومن اناس میں لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر ذرا حالیں کہ وہ مومن نہیں یہی لب منافق ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو رہ لے ایمان کو وما لیکن نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو وما یشرون اب نوٹ کیجیے جو میں نے بحث کی تھی تقسیم جو ہے کی انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ اپنے خیال میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں حقیقت میں وہ دھوکا اپنے آپ کو دے رہے ہیں لیکن اسے شعور انہیں حاصل نہیں فی قلو مہین مرد الم اللہ مربا ان کے دلوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے وہ لہم عذاب العلیم بیما کانوں یکسمون اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ کہہ رہے ان کا دعویٰ ایمان بھی جھوٹا اور جھوٹ ان کا سب سے بڑا وصف ہے آیت المناف سلاس الزاح کا زبان معلوم ہوا کہ سب سے بڑا وصف بھی یہی ہے اور ان کا دعوی ایمان بھی جھوٹا وہ اضاقی لحم لات اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ آلو انما نہنو مسلح وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا پسمندر سمجھ لیجئے جہاد اور قتال کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو قتال تو جنگ ہے وہ یہ کہتے تھے نہیں بھائی جنگ منگ اچھی بات نہیں ہے کوئی مصالحت کرو کوئی سلاخ کرو بس دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو بس یہ آگے کے جو ہے جو ہے خون یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلقین کر رہے تھے کہ ہم تو مصالحت چاہتے ہیں یہ فساد اور جنگ اور خوریزی اور خون آشامی یہ تو تمہارے سامنے ہے تم اس کو اختیار کر رہے ہو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں مصالحت چاہتے ہیں ہم تو صلح چاہتے ہیں تو یہ ہے ان کا حقیقت وہ اس قول کا پس منظر میں ذاکیل لاتو صدو فلوم <فِلَرْضًا> یہاں فساد سے مراد کیا ہے کہ تم ایمان لائے ہو اسلام لائے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا ہے اب ان کا ہر حکم مانو جہاں پکارا جائے حاضر ہو جاؤ اگر تم مان کر اور ان کو تسلیم کر کے اللہ کا رسول یا ان کے ہاتھ پر بیڑت کرنے کے باوجود ان کے حکم سے سرتابی کرتے ہو تو یہ فساد ہے یہی تو در حقیقت اس پورے نظم کو درہم برہم کرنے کا جو ہے یہ اس کا حاصل ہوگا لہذا ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ وہ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہی نہیں اللہ ان ہوں غبل مفت بلاک لا یا شعور پھر دیکھے لفظ شعور آ گیا آگاہ ہو جاؤ کہ وہی مفصد ہے. اس لیے کہ یہ جہاد اور قتال اس لیے ہے تاکہ یہ فساد سارا ختم ہو جائے اللہ کا دین غالب ہو جائے وہ ہے عدل کا نظام یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا اگر اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے اس کے لیے جد و جود ہو رہی ہے تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ویزا آمنو کما امنناس کالو الومنو کما امن سفہاد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایماندار دیکھتے ہیں ابو بکر کو عمر کو عثمان کو علی کو عبد الرحمان ابن عوف کو یہ تمام صحابہ جو ہے جس طرح وہ ایماندار ہیں جس طرح وہ, وہ سمیڑنا واتانا ہر وقت حاضر ہیں واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جدو کا اور تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی خیریت جاں راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حوث کی یہ ہے طرز عمل جو مومنین نے ہیں ان کا اختیار کرو ان کا اتفاق کرو وہ کہتے ہیں انو مینو کما امن صفحہ کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی مال یہ تو سفی ہے سمجھ ہے بے وقوف ہے انہیں اپنے نفے نقصان کی فکر نہیں ہے آگے پیچھے کا کوئی خیال نہیں ہے دائیں بائیں کی فکر نہیں کرتے ہر وقت جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں نہ انہیں اپنے اولاد کے مستقبل کی فکر ہے ان کو کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوئی خیال ہی نہیں ہے تو یہ ہے بے وقوف انو منو کما امن صفحہ اللہ ان گمت صفحا ولا قلعہ آگاہ ہو جاؤ اصل احمد یہ ہے اصل بے وقوف یہ ہے لیکن یہ کہ یہ علم نہیں رکھتے اگر ان کو علم ہوتا حقیقی اور یہ جانتے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو پھر یہ کہ یہی سارا مسئلہ انہیں بہت بڑا نفے کا سودا نظر آتا ظاہ کا حول العظیم پھر انہیں محسوس ہوتا کہ تن من دھن سب کچھ لگا دینا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو بچا بچا کے نہ کھسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیزتر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اصل میں اس حقیقت کو یہ نہیں جانتے بلا قلعہ عالمون ویزا لق الزین آمن کالو آمن ویزا خلاء اللہ شاطین اہم کالو انام حاقم اندما نان مستحزون یہ ہے ان کا دو رخا کردار جو ہم نے نفق نفقن اور نافقا کی بحث سے جو نتیجہ اخذ کیا تھا دو رخا پن ذلوجین دو, دو چہرے ہیں جب یہ اہل ایمان کے پاس آتے کہتے ہم ایمان لے آئے ہم بھی مومن ہیں اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس ویگا خلا ولا شیاتی نہیں اپنے سرداروں اور لیڈروں کے پاس چاہے وہ اہل کتاب کے علماء تھے یا اور ان کے سردار تھے خالو انامکن ان مست وہاں یہ یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں آپ خیال نہ کیجیے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں یہ تو ہم ذرا مذاق مسلمانوں کو بنا رہے ہیں محمد سے مذاق کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہ مست اللہ فیتو جانے یا اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اصل میں تو وہ اللہ کے مذاق کا ہدف بن گئے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے ان کی رسی کو جو ہے ڈھیلا کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکسی کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں اندھے بہرے ہو کر اور آگے سے آگے نکل جائیں بلالبل خدا فمار میں ہک تجارت ہوں اما قانو محتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے ان کی بدبختی کا تصور کرو کہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ انہیں ملا ہے اور محمد الرسول اللہ ان کے سامنے ایمان کی دعوت لے کر کھڑے ہیں اور اس دور میں قسمت کی خوبی دیکھیے یا بدبختی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا یہاں تو لبے بام بھی دو چار ہاتھ نہیں رہا محمد الرسول اللہ چل کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں لیکن یہ کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے انہوں نے خود ہدایت کے عبص گمراہی کو خرید لیا ہے فمار بے حق تجارت ہوں مما تو انہیں ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں جو بات نوٹ کرانی تھی وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ہے نہ جامع قیام لیکن یہاں لفظ نفاق نہیں آیا یہ ہے حکمت قرآن کی کہ ابھی لوگ متوجہ ہو جائیں کہ یہ ایک بیماری ہے ایک روگ ہے اپنے گریبانوں میں جھانکو دیکھو ہر شخص جو ہے وہ اپنے تحت و شعور میں جھانکے اپنا جائزہ لے اپنا سیلف اسسمنٹ کرے کہیں میں تو اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں علامات بیان کر دی گئی ہیں نہ شخص مین کیا گیا نہ ابھی وہ سخت اصطلاح جو ہے نفاق اور منافقت کی وہ اختیار کی گئی تاکہ جس کے اندر بھی اسلحہ پذیری کا مادہ ہو وہ اسلح حاصل کر لے اسی طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات بیسویں آیت ہے وہ یقول الزینت سورہ اور کہتے ہیں یہ لوگ ایمان کے دعوے دار کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو جاتی یعنی قتال کا جب حکم حضور دیتے تھے وہ کہتے تھے سری حکم قرآن میں آنا چاہیے قرآن میں حکم آ جائے گا ہم حاضر لیکن جب قرآن مجید میں ابھی حکم نہیں آیا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف ایک مدافعت کی اجازت تو دی گئی تھی سورہ حج کی آیت میں کہ ہاتھ تمہارے کھول دیے گئے لیکن قتال کا حکم نہیں آیا تھا تو وہ اس کو آڑ بنا رہے تھے لولا اس صورتوں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی کوئی آیت سری نازل ہو جاتی فیضا ان دن سورت المحکمت اور جب وہ صورت جو ہے محکم نازل کر دی گئی فی ذوق رفیحتال اور اس میں قتال کا فکر آ گیا رایت النزین فی کلو میں ہی مرد کا نظر المخشی علیہ من الموت لو تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ تھا اب یہ ہے وہ روگ جس کے بارے میں مزہ آپ پیش نظر ہے اس وقت نفاق کا وہ ابتداء جو ہے اس کی جو بنیاد ہے اور اساس ہے جو بیج ہے جہاں سے کہ وہ گٹھلی کے جس کو پھٹنے کے بعد جس سے نفاق کا پودا برامد ہونا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں وہ روگ ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر بہت کی غشی تاری ہو رہی ہو آنکھیں پٹرا رہی ہیں اس کے بعد فرمایا گیا اسی سورہ مبارکہ کی اب ہسب الفی قلوب قول و اخبار پر ان شاء اللہ اگلی نشست میں گفتگو ہوگی کل ہم ابتدان یہ مضمون مکمل کر کے پھر ان سورہ منافقین کا سلسلہ بات جو ہے مطالعہ شروع کر دیں گے بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و کم بل آیات الحکیم